اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں ہے کو جس دن حساب کام ہوگا